اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني وكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويضط صدق الله العظيم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 وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ کم جو ہے وہ خبریہ ہے کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں فِي السَّمَاوَاتِ میں کم خبریہ ہے اور حالت رفع میں ہے مقتدہ ہونے کی وجہ سے اور خبر جملہ فیلیہ ہے لَا تُغْنِي شَفَعَاتُم یہ کم مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ہی. کیا خبر؟ لَا تُغْنِي شَفَعَاتُم شَعَات کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں نہیں غنی کرتی ان کی شفاعت کچھ بھی لا نہیں غنی کرتی شفاعتهم ان کی شفاعت شفا شفاعت آپ کو معلوم ہے سے اور اس کا مطلب میں شفا کرنا ہوتا ہے ایک ویتر ہوتا ہے ایک شفا ہے تو ویتر اکیلا ہے دوسرا بندہ اس کے ساتھ آ جائے تو وہ دو ہو جاتے ہیں تو کسی کے بدن میں اپنا بدن ڈال دینا وہ شفاعت ہے تو شفا یشپاؤ شفاقی اور جو شفات کرنے والا ہے وہ شافع ہے اور شفیع ہے تو فرمائے کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفات کچھ فائدہ نہیں دیتی سے مراد ہے اللہ، اللہ کسی بھی حالت میں نفع نہیں دیتی ہے مگر جب اللہ حکم دے دے إلا من بعد جس کے لیے اللہ چاہے اور جس کے لیے راضی ہو جائے آگے معذوف کیا من یا سمجھے؟ جس کے متعلق وہ راضی ہو جائے اور جس کو اذن دے دے اس کی شفاعت نفع دیتی ہے تو گویا یہاں شفات بل اذن کا اس بات ہے اور شفاعت بدون بل کا انکار اور یہی شفاعت بدون الدن ہے جس کو ہم شفاعت باطلا کرتے ہیں یہ وہ شفاعت ہے جو واقع نہیں ہوگی ہاں بال ادن تو واقع ہوگی انبیاء کے لیے بھی ہے شفاعت صدیقین کے لیے بھی ہے شہدا کے لیے بھی ہے کے لئے بھی تو فرمایا وہ ان لدین وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لام تاکید کا ہے جو اصل مظاہرہ کہ تاکید جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ابتداء پر آتی ہے ٹھیک ہے یعنی جملہ اسمیا میں مبتدا پر تاکید آتی ہے تو جب لام جو ہے وہ خبر کے تاکید چلا جائے تو ہوتا تو لام تاقید ہی ہے تاکید کا مطلب زحلقت کے سے لگے بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً نام رکھتے ہیں فرشتوں کے معنس نام رکھنا اچھا یہ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے یعنی لفظ کہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں مونس نام اگر وہ ہوتا تو پھر سمون تھا الاسماء ال تو تو نام رکھنا ہے تو کیا کر لین سوری کا رکھتے ہیں فرشتوں کے نام مونس نام رکھنے جیسے ٹھیک ہے اور بعض نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مزدور ببانا یعنی ہو یعنی تسمیا بھر فرمایا کیسمی کی, کی طرف ہے یعنی اس تسمیہ کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ نہیں ہے مگر زن کی بھی کرتا ہے اور زن کی وضاحت ہو چکی زن جو ہے اس کا اطلاع زن غالب پر بھی ہوتا ہے شک پر بھی ہوتا ہے اور زن مرجوح پر بھی ہوتا ہے جس کو وہن کہتے ہیں یعنی اصطلاح کیا ہے زن غالب وہ اصطلاح میں زن غالب زن ہے اس پر عمل ہوتا ہے فرعیات میں حجتیات میں یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے کہ کی بنیاد پہ عملیات میں فیصلہ کریں گے جیسے خبریں واحد اس کے بعد شک ہے اس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے المتساوی اس کو کہتے ہیں شک یعنی 50 -50 جو ہے اس کو شک کہا جائے اور اگر کم ہو جائے اس سے نسبت تو پھر یہ زمن مرجو ہے جس کو میں مہم کہتے ہیں. مہم کیا ہوتا ہے زن مرجو زن کیا ہوتا ہے زمن غالب شک کیا ہوتا ہے زمن متصابی یقین کیا ہوتا ہے سمجھ ہنڈریڈ یقین سو فیصد تو یہاں کون سا زن مراد ہے یہاں زن مرجو مراد ہے. زن غالب بھی کوئی نہیں ہے, دلغت دلغت دلغت زن غالب بھی یہاں نہیں ہے لیکن یہاں زن غالب بھی نہیں یہ ہے تو ان ان الا ای من الحق اور زن من زن حق کے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دیتا ٹھیک ہے اور یہ آیت وہ ہے جہاں سے اتفاق نہیں کریں گے اس لیے عدلہ جو عقائد کے ہیں وہ عدل قطعیہ ہونے چاہیے وہ عدل نہیں ہوں گے یعنی اس میں بتایا بھی تھا کہ عقائد وہ, عقائد وہ عقائد اس کے سوا بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ فرو عقائد میں ہو بھی لایک فرو منقروح یعنی نہ تقدو بکین خبر واحد وَلَكِنْ لَا حضر، حضر معنی. اگر ہم اس کا مطلب ہم مانتے ہوئے بھی وہاں زن کا مطلب بھی نہیں کر تو تکتیر؟ تکتیر؟ ہے اللہ بہت خوبصورت ہے, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ عَنْ جو زن ہے اور اور ان کا مصدر دنیوی زندگی کی محبت ہے اور دنیوی زندگی کا ارادہ ہے یعنی من گردانی کرتا ہے اور جو بھی ہمارے ذکر سے روح گردانی کرے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی دنیا یعنی اللہ الحق مراد ہوں الحایا اگرچہ یہاں زالیکا کے اشارہ تین چیزوں کی طرف جا سکتا ہے اور وہ تینوں چیزیں ہی درست ہیں زالیکا میں یا تو اشارہ ہوگا عن طلحہ ٹھیک ہے جو ہماری بلکہ دو چیزوں کی طرف جو ہمارے ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے تو یہ یاد سے منہ موڑنا ان کے علم کا مطلب ہے مطلب کس کو کہتے ہیں پہنچنے کی جگہ بلب لگو بلو سے مبلب مکان تو ذالک من العلم یعنی یہ جتنا علم حاصل کرتے رہتے ہیں ان کے علم کی پرواز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ایراض کرو یعنی علم کی حدود یا علم ان کو سکھاتا یہ ہے کہ خدا کی یاد سے اراض کرو تو ان کے علم کا خدا کے ذکر سے ہے یہ منتخب فارغ لوگ ہیں جن کے علم کا منتخب خدا کے ذکر سے اعراض ہو تو خدا نے اللہ تعالیٰ کہ جس علم کا مبلغ یہ ہو تو حقیر سا علم ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مطلب یعنی یعنی کا, کا ارادہ ہے تو ان کا علم ان کو کیا سکھاتا ہے کہ دنیا کو اپنا مراد بناؤ شہبات کو اور ہوائے نفس کو اپنی مراد بنا تو علم کیا سکھا رہا ہے اپنی شہباد کو میکسیمم کیسے پورا کرنا ہے؟ یہ علم من العلم. تیسری بھی رائے یہ تھی کہ آگے نہیں بڑھتا یہ سب باتیں جیسی ہے اس کا علم زن سے آگے نہیں بڑھے گا اس کا علم اسے خدا تک نہیں پہنچائے گا لہٰذا وہ تولی خدا تک نہیں پہنچائے گا تو اس کی مراد کیا بنے گی تو یہ تینوں مراد ہوں الحاط دنیا یہ ترتیب ہوگی زن ہے تو زن کی بنا پر اللہ کی یاد سے اعراز ہے اللہ کی یاد سے اعراض ہے تو مراد بنیادی زندگی یہ سب چیزیں اجتشتر! ان کا مبلغ علم ہے یہ پورا سائنس آپ دیکھ لیں یعنی ہمارے ہاں تو سائنس ایک مفضل فضیلت والی ہے تو کوئی شے بھی اپنے پیچھے بغیر بنیادوں کے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جس کو ہم سائنس کہتے ہیں تو کچھ فلاسفی اور فلوسفی سائنس کو دیکھا جائے گا اور منزل طے کیے بغیر نہیں ہوتی تھی پروگرس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پروسیڈ کر رہے ہیں کسی گول کی طرف تو گول پہلے سے طے ہوگا نا تو آپ ہمارا بھی علم ہے یہ علوم ہے نا دین کے تو ہمارے یہاں پہلے سے گول طے وہ کیا ہے الى رضا اللہ الى مراد اللہ کی, کی مراد تک یہ سب ہے اللہ کیا چاہتا ہے اور آپ نے بھی طے کرنا کہ آپ کے علم کا گول کیا ہے پھر وہ علم اسلامی ہو سکتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے احمد جاوید صاحب نے ایک فرمایا ہر علم کا معلوم اللہ ہونا یعنی علم کا معلوم ہوتا ہے علم کیا ہے اس کے ذریعے ہم کچھ جانتے ہیں تو کس کو جانتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ تو اگر آپ کے علم کا معلوم اللہ ہے تو یہ علم علم دین ہے یہ علم نافع ہے یہ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا اور اگر علم کا معلوم اللہ نہیں ہے تو قرآن و حدیث بھی ہو تو آپ کے لیے علم اظہار یعنی قرآن و حدیث اگر جفی نفسی ہی اللہ تک پہنچانے والے ہے لیکن اگر کسی کے یہ مقصود نہ بنے اس سے ٹھیک ہے تو وہ بدتر آدمی ہے اس کو تو ان سے زیادہ, زیادہ اشد النا سے يوم القيامة عليهم لم ينفعه الله بعلمه فهو يبتغي هذا العلم كما جاء في الحديث ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء وليجادس به العلماء وليجادس به, به العلماء وليكي يصرف وجوه الناس إليه لن يجد عرف الجنة يوم القيامة والعرف الريح يجد وإن كما كدا وكدا. اتنی بور سے آتی. بہت دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے لیکن ایسا شخص کہ اللہ دیب تغل علم حاصل کرے لوگوں کو اپنی طرف بوڑھنے کے لیے علماء کی مجالس میں جگہ بنانے کے لیے میرا بھی نام آ جائے لوگ جانے اور جو ہے وہ میں اور کتابوں کے اوپر میرا بھی نام لکھا ہو ابھی تو, تو جنت سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ اس علم پر وعد آئی ہے کہ جو علم فی نفسی خدا کے قریب کرتا ہے یہ اس علم پر نہیں آئی جو فی نفسی خدا کے قریب نہیں کرتا بس یہ فرق ذہن میں رکھیے گا فزکس کا علم یا کمپیوٹر کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں نام پیدا کرے اس پر ہی کیوں اس لیے کہ کمپیوٹر سائنس کا علم فی نفسی ہی اس لیے نہیں وضع کیا گیا کہ خدا کے قریب کرے ٹھیک ہے؟ اس لیے اس پر نہیں ہے قرآن اور حدیث فی نفسی ہی وضاح اس لیے کی گئے کہ خدا کے قریب کرے تو جو فی نفسی ہی اس لیے وضاح کی گئے ہیں اس کو کوئی اور مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے کیونکہ ان کی ذاتی ان بلٹ انٹرنسک خصوصیت ہے خدا کے قریب جی ہاں مقصودہ ہوتا ہاں گزری ہے اسی سورج میں <تصفح> کہ مثال کے طور پہ خدا کی رویل اللہ کے نبی کو ہوئی کہ اچھا اس سے بھی آگے بڑھتے چلیں یہ تو اہل سنت کا اختلاف ہے قیامت کی دن خدا کی روحیت ہوگی یا نہیں ٹھیک ہے کس کا اختلاف اہل سنت اور غیر اہل سنت بھی اب یہ اختلاف ہے تو قطعی لیکن نظر ہی کچھ استعمال بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں بدتی کہتے ہیں لیکن تفریح نہیں کرتے کیونکہ یہ اس درجے کا قطعی نہیں ہے جو انکار کرتا ہے, اللہ قیامت و بھی ہے صاحب تو اس طرح کے گا کوئی کہا کہ رسول اللہ تمام انسانوں کی طرح مغوث نہیں ہے میرے خیال میں ہے تو اللہ کے رسول مغوث نہیں پکا کافی کیونکہ یہ معلوم نیند ضرور ہے اس میں تو کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں تھا پچھلے زمانے میں جو میں گینوں سے شروع ہونے والا ایک فرقہ ہے جس کو ابھی باقی تو تو ہیں اپنی حالت میں ایمان لانے کے اس کا قیدا رکھے یہ اختلاف مسلمانوں اختلاف شمار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ کچھ مسلمانوں کا یہ بھی ہے یہ قول کفری ہے اگر آپ یہ نا کہ یہ مینسپنگ اوپین ہے اور وہ ہے یہ اختلاف بھی داخل مسلمانوں کے ہے ٹھیک ہے یہ قول کفری ہے صرف یہ قول کفری ہے کہ اگر آپ اس میں اختلاف کی گنجائش کی بعد بھی وہ مسلمان ہی رہ گئے سوچنے کی بات ہے بڑے خطرناک بات ہے یہ تو معلوم میں نہ دینے بے ضرور اے بی سی ہے اے بی سی ڈی कलाम یہ تو الفا بٹ سارے گر جائیں گے کلام بھی نہیں لکھ سکتے اے بی سی किताब اگر نہیں مانیں گے کلام لکھیں گے اس کو نہیں میں لیکن کتاب پڑھا کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے رہنے کے بہت بڑے تھے پڑھا oui. no, ہاں sure. bag... میں نے تو پڑھا نا شروع ہو رہی ہے نا بات ہاں صوفی سلسلے میں خلافت کے حامل تھے اور کچھ ہیں پھر پورا ان کا جبا سارا کچھ اور کتابیں بہت درکیف ہیں لیکن آپ نے کسی ٹریڈیشن کو فالو کیا ہندوازم کی ہوتی ہے کی جو की ہے اس کو فالو کر فالو کریں گے آپ کو سولویشن حاصل یہ جو ہے غور کیجیے گا اور اب تو اقوال کیوں ہے یہ پچھلی سدی میں اب تک کا مزاج ہے میں نے ہر وقت کا ایک مزاج ہوتا ہے اس وقت مزاج یہ ہے کہ سب ڈائلوٹ ہوگئی یہ چیزیں حق اور بات کریں ہو چکی ہے نا فلسفیز ہوتا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ اس طرح کی باؤنڈریز تم نے بنائی ہیں فارغ اور تم ہاکو ہے اس کو مانتا نہیں ہوئے کوئی علمی ماحول نہیں مانتا آپ کبھی بھی کسی پڑھ لکھے مسلمان کو جو یونیورسٹی فارغ اس تحصیل ہو اس کو اس طرح بتائیں گے تو اس کا دماغ کا سانچہ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے کہ بات سمجھ نہیں آ کہ ہم ہی الحاق مشکل ہو اور پھر ان کے لیے کہ جو رہی ایسی جگہوں پر جہاں چاروں طرف بڑے اچھے اچھے مسلم بہت اچھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنا اچھا پڑوسی اور یہ سارا کچھ لیکن آپ کا جغرافیہ بھی ہے کچھ رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ جو علمی कुछ بن چکا ہے وہ بھی ہے بہت کچھ ہے لیکن یہ سب باتیں یعنی اس میں تو کوئی اختلاف سنا نہیں جا سکتا تھا ٹھیک ہے کہ رسول اللہ ہی عیسائی جو کیتھولک وہ اپنی کیتھولک ٹریڈیشن پہ رہے بس یہ مان لے کہ رسول اللہ رسول ہے باقی شرید کیماز نہیں آ رہی مطلب وہ رہا ہے ہماری تاریخ میں عیسائیوں کا مسلمانوں کا نہیں جو کہتے تھے کہ رسول ہے عرب کی طرف لیکن اللہ کی پرواز ہے کیا ان کی پرواز ہے اور کا مالک خدا ہے وہ محض کھیل تماشا نہیں ہے لیا جیا کا مطلب ہے جزا تاکہ فی دا کا نقل وامل حسن حسن یہاں کس کی مورنس ہے مورنس حسن ہے ٹھیک ہے اکبر کی مہندس کو اصغر کی محنت اور یہاں اتفاق ہے اب آپ کہ کہ ہی اس دیکھیں کہ الدینہ اصل میں بدل ہے اللدینہ احسن کا ذرا سمجھیے گا کہ لمم سے کیا مراد ہے پہلے تو ہے کہ کباسم اگر ہم لیں پہلی قرآن ٹھیک ہے کباسم تو پھر فواہش جو ہے وہ اطف الخاصی الام ہوگا اور اگر ہم قرآت لیں کبیر الاسم تو اطف العامی اللخاص ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں کبیر العظم کون سا کبیر الزم شیخ کبیر الاسم تو یہ ہو گیا ایک گناہ سارے گناہ نہیں ولفَشا تو یہ کبیر الاسم خاص ہے نا اور فواحش میں شیخ بھی شامل ہے یہ کیا ہوگا فواحش میں کل الماسی ہے پھر کیا ہم کہیں گے اطف العامی آل الخاص کیونکہ قبیر, قبیر خاص ہے فواہش عام ہے اور اگر ہم کہیں کبھی تو پھر فوائش کیا ہوگا سارے گنا نہیں ہوں گے کچھ خاص قسم کے گنا ہو جائے اور ابھی تو ہم نے لمم پہ گئی نہیں لمم کی وضاحت کریم فواہش کن گناہوں کو کہتے ہیں جو فاہین حاشین کا مادہ ہے فخوشن یا کروں کروں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی برائی کا ظاہر و باہر ہونا جس کو ہر ایک پہچان دے گی یہ برائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فاحشت اس کی جمع کیا ہے فواہش جیسا کہ آپ محدثین کو پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے کانا فلانن یعنی کانا فلان فاحشت نوزاح مطلب بڑی بڑی کہ ف... وہ مختصن مختصم فضا تو ہوں گے اگر یہ اطف الخاص ہو تو پھر فواہش قرآن ال... المتعلق حیات سے جو متعلق گناہ ہوتے وہ فواحش ٹھیک ہے انسان کی حیات سے متعلق گناہ فواحش ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زنا اور مقدمات زنا زنا اور مقدمات زنا مقدمات زنا کیا ہے؟ جو بھی زنا کی طرف لے جانے والا گناہ ہو وہ مقدمات زنا میں سے ہے جیسے بدنظری بھی مثلا مقدمات زنا میں سے ہے بات بات ہے تو کیا ہو جائے گا پھر الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْعِثْمِ وَبِالْخُصُوصَ الْفَوَحِشِ کیونکہ اطف الخاسی الام کا مطلب کیا ہوتا ہے خاص طور پہ اس کو پن پوائنٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں استثناء کی طرف اللہ الممار دیکھیے استثناء دو قسم کا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے ایک استثناء ہوتا ہے متصل اور ایک استثناء ہے منقطع متصل کس کو کہتے ہیں جس میں مستثنا مستثنا منہو کی جنس میں سے ہو اور منقطع جس میں مستثنا مستثنا منہ کی جنس میں سے نہ ہو <تصفيق> جیسے آپ کہیں جے القم استثناء کیا ہوگا کہ نہیں اگر آپ کہیں القوم ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ دیکھیں اختلاف ہو گیا استثنا متصل ہے کہ منقطع ہو <متنق> یعنی تو... تو... بلکن... بلکن... مطلب ہوگا قبائل کیوں کہ لمن کے اندر یہ پہلے دیکھتے ہیں متصل اور محسن ہونے کی شرط نہیں ہے کہ اس سے میں ہم مثال دی تھی تو يحب فعلوا او ظلموا اللہ تو اچھا لم لم کیا ہے؟ یہ جو لام میم میم کا مادہ ہے اس کے اندر دو مفاحی ہیں ایک ہے لما جمع کرنا کیا کرنا لما لمن کہا جاتا ہے کسی کو شاخ اس کے بکھرے کاموں کو سمیٹتے لم اللہ جیسے جیسے وہ حدیث نے پڑھی ہوگی جو بندہ آیا تھا اشاف اکبر اشاف اس کو کیوں کہتے ہیں اس کے بال سمٹے ہوئے نہیں ہے صبر کی وجہ سے بکھرے دوں اس کو کیا کہتے ہیں رجول اشاف مت الہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو لما الشا کا مطلب ہے سمیٹ اسی سے پرانے مجید میں کہاں یہ لفظ آیا وہ تو ہے قرون لمن ہے بات باتیں ہو رہی ہے تو یہاں لمن کیا ہے جمع کرنے لمہ کی دوسری اصل بھی ہے ایک تو یہ معنی دوسرا مانا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شہر کے قریب جانا اہلا مطلب فلان علم بی ای بالمنزل نزل فلانک لیکن نزل من الوقت علم بی ہمیشہ نزرول فرمانے کو المام دیکھے تھے کہ وہاں رہا نہیں چلا گیا اور اگر آ جائے کہ اچھا پھر ایک اور استعمال اس کا یوں ہوتا ہے کہ نہیں فلان البن فیباد البھی کبھار تو اگر آپ اس کو اس منقطع مانے جس میں لمم صغائر کے لیے تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے علم بش اقترب مین ٹھیک <سؤال> ہے اختراب مینو قریب یہ ہے اس کے پاس کچھ ہوا نہیں اس میں ہے نہیں؟ اگر آپ اس کو تو مزدور یہ اسم, اسم اسم استثنا متصل ہے کیا ہے استثنا متصل تو پھر کیا ہوگا مطلب ہوگا ایسا یعنی ایک مطلب یہ کہ تو متصر کا مطلب ہوگا کہ لمم کبیرہ میں سے ٹھیک ہے تو پھر لمم کبیرہ میں سے ہوگا تو پھر مطلب ہے علم بالمکان مکان کا مطلب ہے وہاں آنا تھوڑی دیر کے لیے پھر چلے جانا جیسے ہم کہتے ہیں مطلب مستقبل تو یہاں کیا ہوگا یعنی کبھی کبھار گناہ کبیرا کا اتقاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ لمم کہا اور لمم میں لمبا مکوف نہیں ہوتا تو لہذا فوراً توبت آتا ہے. ہو جاتے ہیں کا فواہش تو پھر لمم کبائر اور فوائش کے سوا کچھ ہوگا تو وہ کیا ہوں گے صغیرہ گناہ ہوں گے جو انسان کو قریب کرتے ہیں کبیرہ کے لیکن کبیرہ نہیں ہوتے <تصفح> یہ دونوں آرا سلف سے ثابت ہے یہاں مختلف اقوال نکل کی ہیں ابن عقیہ نے اور کہا دونوں اقوال صرف سے ثابت ہے دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں دونوں ہی معنی ٹھیک ہے کہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کی یہ شرط نہیں ہے کیونکہ لا معصوم الا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارے یہاں تو کو کوئی معصوم نہیں معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کبیرہ بھی ہو نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہوتا تو ہم اب اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابہ عدول ہیں لیکن وہ میں اگر آپ سغیرہ گناہ مراد لیں گے اس طرح تو اس سماح سماح سماح ہیں لیکن ایسے سغیرہ اور کبیرہ میں فرق یہ ہے بہت سے فرق ہے آپ پڑا ہوگا کہ کبیرہ وہ ہے جیسے سزا آئی ہے دنیا میں کوئی حد آئی ہے یا آخرت میں ہے یا لانت فرمائی گئی ہے یا اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لئی سمن سے نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سی روایات ہیں وہ عباس سے کیا کبیرہ گنا ساتھ ہے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا ستر سے زیادہ غریبا اور نسبت کے یعنی انہوں نے اس رائے کا انکار کر دیا درست نہیں ہے کہ ساتھ گناہ ہے کبیرا بلکہ میرے خیال میں تو ستر ہوں گے ساتھ نہیں ہے صحیح تر قول یہی ہے کہ کبیرہ گناہ سات میں منحصر نہیں اس کے سوا بھی بڑے گناہ ہیں جن پر صدا آئی ہے آخرت میں بھائی میراج میں جتنے گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشاہدات کی ایک رائے ہے وہ سب کبیرہ ہیں اس میں ریبت بھی ہے مثلا یہ جو سات بڑے گناہ اس میں ریبت تو ہے نہیں ٹھیک تو یہ ہے اچھا یہ دوسرا علماء نے کہا کبیرا کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے کبیرا کی طرف زنا کبیرا گناہ ہے اس کی طرف لے جانے والے گناہ بہت سے ہیں تو بد نظری بھی لے جانے والا گناہ ہے سبھی فرق ہے ٹھیک ہے یعنی کیونکہ وہ لے کے جا رہے نامحرم سے خلمت گناہ ہے لیکن صغیرہ ہے کیونکہ وہ کبیرا کی طرف کیونکہ یہ گناہ ان سے روکا گیا ہے سدن لریٰن ذریعہ جن گناہوں سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے وہ گناہ صغیرہ ہو جائے گا لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انہوں نے بہت مشکل کر دیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا, انہوں نے کہا تو نہیں نتیجہ ہی نکلتا ہے ایسا بھی کبیرا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یار سغیرہ پر اسرار کرو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسرار کرو گے تو سغیرہ نہیں یہ ہے اللہ کے نبی صبح نے فرمایا لا کبیر مال استفار والا صغیر مال اسرار اسرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں ہے اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں ہے یعنی استغفار کرو گے معاف ہو جائے گا اسرار کرو گے اچھا پھر کہتے ہیں الل اعلان کرنے سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے لوگوں کو بتانے سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے صغیرہ کو سغیرہ سمجھ کے کرنے سے وہ کبیرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرنے سے وہ کبیرہ ہو جائے گا صغیرہ مطلب کیا ہے نہیں کرنا وہ خود بخود انسان سے ہو رہے ہیں ہر وقت <تصفح> لہذا وہ دھلتے رہتے ہیں سے نماز سے،, روزے سے رمضان سے اور حج سے نہیں؟ <تصفح> <تو> <تصفح> <یہ> <تصفح> اللہ مطلب ہوگا کہ جو گناہ کبیرہ کے قریب لے جائے کبیرہ تھی ٹھیک ہے کہ نہیں اس طرح آپ سمجھیں باقی پھر آخری بات کہہ رہے امام گزاری نے کہ بھائی سب گنا یعنی یعنی کبیرا ہے سکتے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی اس لحاظ سے یہ سغیرہ ہے جس نے منع کیا خدا اس کے اعتبار سے تو سب کبیرا ہے کیونکہ خدا کا حکم تو پھر بھی ہے خدا کے حکم کے اعتبار سے دیکھ تو سب کبھی آپس میں تقابل کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر سغیرہ تو اس طریقے سے صغیرہ اس لیے نہیں ہے تقسیم کہ صغیرہ کو کر لیا جائے بلکہ آپ نے مثال دی نا صغیرہ گناہوں کی صحیح حدیث میں کہ اگر کوئی قوم ہے ادھر ایک ادھر سے چنگاری لے کے آتا ہے سب ملا کے جب جاتے تو علاؤ جل پڑتا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ چنگاریاں ہیں جو مل کے انسان کو بسم گئی تو صغیرہ گناہ اصل ہو رہے ہیں ہر لمحہ جو خدا کی یاد کے بغیر گزر رہا ہے وہ سغیرہ گناہ وہ سغیرہ گناہ ہے تو یہ ہے بس سے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آگے بھی کیا مطلب ہے یعنی اگر کبھی تم سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو کیوں ان نربا کے واضح یعنی کبیرہ گناہ کا قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ لو جی دینی زندگی کا اختتام ہوگا مجھے چھٹی جیسے کچھ لوگ کر دیتے کا اختتام ہوا ہے, اس ہو ہے اسے امید دلاؤ کہ توبہ کر لو جلدی سے تو ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ میں یہی امید نے <وَالْمَغْفِرًا> فلاحت رحمت اللہ, اللہ اور آگے بھی بہت خوبصورت بات ہے یعنی تم یہ کھو بھی نہیں سکتے کہ تم سے دیکھیں گے اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو گناہوں سے منظم نہ سمجھو فلاح تزکو کا مطلب یہ اپنے آپ کو گناہوں سے مزکہ نہ سمجھو اس لیے خدا نے تقویت دینا نہیں ہے یا اسے آمادہ کرنا نہیں ہے بلکہ جو گناہ تم سے سررد ہو جاتے ہیں اس میں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ الا انفسهم اسرفوا على انفسهم اسرفوا على الانفسهم بالذنوب كلها كصحاب الله الذين ما कोई غنازه لم يقعوا في الذنوب هذا القتل والسرقه والزنا والاتهام كلها اجروم كبيره نحن ارتكبناها فانزل الله اسرفوا على انفسهم قل يا اسرفوا على انفسهم يعني تجاوزوا الحدود كلها في ارتكاب لا مر لا مر اللہ. ان اللہ تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کی. دیکھنا اگر کبھی لمم ہو اور اس کی نے دیکھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کرو انبا کا تو یہ اس حایت کا مفہوم ہے اور اس سے ہی کہہ ہو اپنے آپ کو ایسی حالت میں سمجھنا کہ میں گناہگار نہیں ہوں یہ تسکیت النفص <تصفح> ایک ہے نفس تسکیت النف بسکیا کرنا اور ایک ہے نفس اپنے آپ کو النف سمجھنا یا کہنا یا کہلوانا ٹھیک ہے تو کہا کہ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا <tos> کہ المن <tos> تو گویا قید واقعی ہے ہو ہو گئی ٹھیک ہے تو لہذا لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھو ہمیشہ گناہ سمجھو گے تو ہوگا تک نہیں ہوگا مبتصل ہے اور تو اللہ اور بہت ہی خوبصورت دو ضرف ہے تو اس سے پہلے کیونکہ وہ عامل ہے اور کب کب جانتا تھا تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا اور جب تم ماں کے پیٹوں میں تو اس جانتا تھا تو اس کا عامل کون ہے؟ بکم، علیم بکم، جب تم ہوتے ہو یا جب تم تھے کیونکہ اجن تم جنین کی جگہ اجن فی بتونی تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں لہذا مت کرو ٹھیک ہے زکر زکی تزکیہ جیسے آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو ٹھیک ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی وَلَوْ لَا فضل اللہ علیکم ابداً من قد افلح من, تو یہ ہے تقواها انت من انت اور دوسرا معنی ہے نفسه مدع نفسه او ظن نفسه اپنے آپ کو مزکا سمجھا یا اپنے آپ کو مزکا ظاہر کیا یہ لوگوں سے مذاق کہلا ہے اس سے منع کیا جا لا تستطيعون أن تجلبوا الامر فكيف تزكون ان فزعكم مذنبون في كل ما قلت قال بعض العارفين الولايه أن يعرف الإنسان ذنوبه بس یعنی ان يعرف الإنسان ظلومه هذا هو ايش الولا یعنی ولی بندہ کا کیا مطلب يعرف الانسان ذنوبه اور اپنے گناہوں کو نہیں پہچانتا ولا بتائی جا رہی برات کا ضروری ہے براتی اور آپ کسی بھی سٹیج پہ یہ نہیں مانیں گے کہ میں مزک اللہ ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ پریشان نہ ہونا اور لمم قد يكون كبيره وقد يكون صغيره حسب الاستثناء كما ذكرنا وكلا الاستثناءين مرويان عن السلف الاستثناء متصل ومنقطع اور फिर فرمایا ليكو هو علم بكم يعني تم ایسی स्टेज पे पहुंचोगे कि बिना سردد نمو لهادر बिना سردد होने की वजह से घबराओ बस पतये हुआ और लहर कहते होलाना هذه كسليت تصلیۃ المسنین کا کیا مطلب وہ ہیں تو محسنین لیکن سوائے ان کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت بات مطلب یہ <تصف> <tAST quiet aíuser windows> من الآية والمعین اول بلکس المغلسین الذین اطلسهم مارو لطاعته بکأس فو اناهم فید شراب فایلنگل فید شراب فو قد اطلت ویسمى الشراب نفس فالقال شرفت كأسا من تسميه الشيء باسمه محله, باسم محله اي باسم ظرفه وهذا من المجاز هذا من المجازي ان الشيء يكون في لان الشراب او الخمر تكون في الكاس فسمينا الكاس خمر على ذلك هذا هو تسميه الشيء بمحله اي بظرفه مما عين اي من نمر معين او شراب معين هذه الايه فسرناها بالامس من خارج من الاوليوني بل مناف من من عات الماء من عاز يعني من ان الماء بمعنى ان هذه الكلمه خرجت من هذا الفعل من على الماء انه كلما يسقط اصلا لغبي من صح من مم. من عات الماء واحر اللؤلؤ يجري على وجه الارض كالانهار بمعنى ان الله اذا ظهر فإنه ذكر هنا معنى يين لعانه او معين فإن المعين من عاله يعين عانه يعين اما بمعنى نبع او بمعنى ظهر فإذا قلنا من ماء معين او من معين فمعناه العيون التي تنبع من الارض واذا قلنا المعين بمعنى الظهور فمعناه الانهار الظاهره الجاريه فهمتوا وخصوصا تلكسو بكونها مبنيه في اساله كثره الخمر ها. هناك انهار من الخمر في الجنه بيضها لذتي للشاربين صفتان للكأس باعتبار ما فيه باعتبار ما فيه اوله بمعنى أو, او له او له بمعنى الخمر كان او صف صفته صفتان للكأس باعتبار ما فيه أي بمعنى صفتان للخمر او صفتان له اي للكأس بمعنى الخمر فان اوله بمعنى الخمر اي انها بيضاء اللون عند مزجها لذيذ الطعم ورائحه ظراء ورائحه طيبه عند الشاربين مزج <تصفيق> لذيذ الطعم ورائحته ظائحه عند الشاربين المزج هو خلط يخلط خلطا مزج يمزج لا فيها غول ليس فيها غائلة فلا فيها ولا مضرت مضرت مضرت على في جسم غير وكذا من حاق يا mundo قوله اصطاله اغتيالا ادلك وهذا يستعمل كثيرا الاغتيال في هذا الزمان بمعنى اساسينيشن فلان قتل فلانا اغتيالا اي قتله بحيث لم يحس به اليس كذلك هذا هو معنى الاغتيال اغتيال ايش اساسينيشن أهلكه وأخذه من حيث لم ولا عنها ينزعهم أي بلاء يشور بها تنزروا بها خبر الدنيا، والنزع في الاصر نذروا الشيء نزعوا الشيء نذروا الشيء وإذهابه بالتدريج، يقال نزف النار البئر ينزف إلى نزعه، ونزع البئر في الحقيقة إخراج الماء منها، إخراج الماء منها ماذا نخرج الماء من البئر اذا مات فيه شيئا وهناك احكام فقهية التي يعرفها عبد الرحمن كم من نخرج من البئر اذا مات فيه الاصفور او اذا مات فيه الشات او غير ذلك من الحیوانات فهناك احکام فقهية خاصة بداية من عشرين دلو إلى مئة او الى اخراج ماء البئر كله ليست كذلك كما عند الاحن هذا هو التشبيه بمعنى ان هذا الراس كالبئر وفيه العقل وفيه العقل فاش الخمر ماذا تفعل بالانساني تنزع اغلب من راسه فهذا هو وجه الشبه بين نزف البئر ونزف عقل الانسان اذا نزحه و نزعه كل لهم منها شیئا فشیئا و نزف الرجل قابونیا یعنی اس مبنی مجهول مبنیا للمفرول ساکیرا او ذهب احیوب او فكأن الشرب شاربو غرف الذاق فلو سيغمن او اخرى فوقف عين بمعنى بائس السببيه كما هو عليه تعالى ومفترض فعل وعليه ان يبئس الباء العن بمعنى باء السببيه ال ولا هم عنها اي بسببها ينزفون اي كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما فعلته عن في امري اي بسبب امري كله من الله هذا قوله الخضر عليه السلام وتخصك هذه المفسده المفسده بالذي قبلها ما قبلها قبلها قبلها ما قبلها لكونها ما قبلها ايضا ما, ما قبلها لكونها من اعظم مفاسد القلب وليد سميه أم لماذا سمیت ام الخبائس او سمیت ام الخبائس لئنها تذهب بوقول من شعبها هذا هو المفسد الكبرى للخمر ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالی نعم قاصرات الطرف قصرنا ابصارهن عذا ازواجهن ها؟ لا, لَا يَسْدُدْنَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِنَّ لِفَرْطِ مُحَبَّتِهِنَّ لَهُمْ هذا هو المعنى الأول الذي ذكرنا بالأمس وهناك معنى ثانی أن هذه الأزواج لفرط حبهن لأزواجهن قصدنا أقصار أزواجهن عليهن فرجالهن لا ينظرون إلى غيرهن عليزا كذلك هذا هو المعنى الثابع وهذا المعنيان المعني... يجتمعان فإذا كانت الزوجة بهذه الصفة فالزوج أيضا سيكون بنفس الصفة أليس كذلك؟ فهو لا ينظر إلا إلى زوجتها وكذلك الزوجة لا تنظر إلا إلى زوجها هذا هو ألمعنى قاسغات الطرف وقد ذكرنا أن هذه الصفة تتحدث عن جمال باطني والصفة الأخرى إين كأنه النبيض المكنون هذه الصفة عن جمال الظاهري فالاولى من هاتين الصفتين الجمال الباطني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكحل المراه ل 40 او لثلاثه او 40 لحسبها ونسبها وجمالها فاضفر بذات الدين تربت يداك ليس معنى أن الرجل لا يتزوج المراته الحسناء لا. بل علي ان يختار المراه الحسناء ولكن اول شيء يلاحظه في المراه التي يريد زواجها اي ان تكون حسنه الاخلاق وبعد ذلك تكون حسنة المنظر امام الله امامك نعم هذا ما لدوام الزواج لدوام الزواج لكي يدوم الزواج فإذا كان الجمال فقط مقتصرا على الظاهر فهذا الجمال يبهر الإنسان لسنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات ولكن هذا الجمال لا يدوم لأن هذا الجمال ينقص مع مرور الوقت وأما الجمال الحقيقي الذي هو جمال السيرة فإنه يزداد مع. مرور المرأة ليس كذلك؟ هذا هو وكذلك للرسل الجمال الباطني يجب أن يزداد مع مرور السنين وأما الجمال الظاهر فهذا مصيره إلى الزوال مصيره إلى الزوال نعم نجل, نجل المرأة التي لها عين جميلة نجل جمع أنجل ونجل نجل أعين عينة جنمو اينا وهي الواسعه واسعه العين في بيض أي بيض الذي ريشو ريشو أجنحة في جماله كانهن مايهم مجنون اي ان هناك الذي كنه الريش ريش الجناح اجنحه النعم في الرشوشش المكان الذي تبيض فيه الطيور تبيض فيه الطيور ما نزمل الارضيه العش آلا ليس بعشك فدرجی وہاں يقال بالعربی اذا كان الانسان يدخل نفسه فیما لا يدقنه مثلا اذا دخل فحد في علم الحديث بدأ يتحدث في علم الحديث وهو ليس محدث فلیس کذلك فنقول له هذا ليس بعشك فدرجی فدرجی یا نمزلی من هذا العش هذا ليس مكانك فالعش غاسل ألا فهمتكم المكان الذي تبیض فيه الطيور. گوسلے کو کہتے ہیں. <مارلتنی>. هذه ثلاث صفات في بيض النعام اولا البيض يكون ابيض اليس كذلك والثاني يكون بياضه مشوبا بالصفرته لون الاصفر قليلا وقلب مشوب بالبياض كثير والصفه الثالثه ايش ذكر لمعان هذا البيض يلمع كثيرا يلمع اي يبرق البريق واللمعان شبك ہوا دون محبوب في النسائی عند العرب فيشبهون النساء بالبيض ويقولون لهم بيضات خضور خضور جمع خضر وهو الخیبہ كما جاء في سورة الرحمان جاء وما يتعلق بالعملیات مقصورات وهذا شيء مقصورات في الخيام المرأة التي تبقى في خيمتها في قوله يقال لها مخدر مخدره وليست مخدره مخدره مخدرات مخدر مخدر شيء اخر مسكره وهو لون محبوب في النساء عند العربي فيشبهون النساء بالبيض ويقولون لها بيضات الخضور وبعد ذلك فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا التساؤل من أهل الجنة فإن بعضهم سيقبل إلى بعض وسيتحدثون مع بعض في أمور الدنيا في أحوال الدنيا يتذكرون كل شيء وهذا معناه أنهم في الجنة يتذكرون الدنيا بأكملها وهذا أبلغ في النعمة لماذا ابلغوا في النعمة لأن الإنسان الذي خلق في الجنة ولم يرى الدنيا لا يستطيع ان يقدر نعيم الجنة فنحن ان شاء الله حينما نكون في الجنة نتذكر أحوالنا في الدنيا كلها ولذلك هم يتساهمون فيما بينهم ويقول واحد منهم كان لي صديق كان لي صديق في الدنيا وكان كافرا وكان ينكر علي إيماني وكان يقول أنت في ال الوا... الواحد والعشرين أنت تصدق هذه الأساطير إيش معنى القرن الواحد إيش أنت في القرن الواحد والعشرين تصدق هذه الأساطير والخرافات هذا ما سمعته من بعض الناس كان رجلا في أيام المدرسة کانا یعلمنا الانكليزیہ فدخلت نحن يعني في الدرجة الخامسة او راوی انا مش عارف یعنی في زمان قديم جدا فكانت هناك استاذا كانت تقرأ كتابا في عذاب القبر القبر معذابی فدخل هذا الرجل اللی يدرس الانكليزیہ وقال انت في يعني القرن الانچرین كان القرن الانچرین انت في القرن الانچرین تصدقين بمثل هذه عمورت نفس الكلام يعني يقول أئنك لمن المصدقين هذا القرين الذي كان في الدنيا يقول لأقيه أو صديقه أو المؤمن أن تصدق في مثل هذا الزمان هذه الخرافات أن الإنسان إذا مات فإنه سيبعث يوم القيامة وأن هناك الله سبحانه وتعالى الذي يحاسم الخرق كل هذه الكمور صارت خرافية في زمان آهامة قال قائل منهم فيقال قائل من اهل جدتي ان كان لي قرين اي صديق ورفيق وقالوا قال اخ ربما يكون اخ لي يقول كان يقول لي الماضي الاستمرار ا لمن المصدقين يعني هو متحير جدا ومتعجب انك تصدق اذا متنا وكنا ترابا فكل عظاما فانا لمدينون اي انا لمجزيون باعمالنا دينته في دينته اي جزيتوا فايتو دانا يدينو دينا انك لمدينون انا لمدينون قال هل انتم المطلق من يقول هذا الكلام بعضهم قال الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال ملك من الملائكه يعني هذا الرجل يتحدث مع قرينه في الجنة لا ادري ما الذي حل به من الذي حدث له فياتي ملك ويقول له اريد ان تطلع على ذلك القرين ولا لا املا أئن قال هل انتم مطلعون تريدون الاطلاع على ذلك الرجل فطلع من اطلع هذا الرجل الذي يتحدث القرين فراه في سواء الجحيم اي في وسط الجحيم قالت الله اي والله ان كنت لا أي كنت على وشك أن تهلكني كنت على وشك أن تهلكني ولكن الله من علي ولم ألتفت إلى غصواسك هذا هو المعنى إن كدت لتردين أرضى يردي إرضاء بمعنى الإهلاك بمعنى إيش؟ الإهلاك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي بسبب فضل الله ومنه وكرمه أني في الجنة ولولا فضل الله لكنت معك في جهنم لكنت من المحضرين في ناري جهنم هذا هو المعنى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين هذا الكلام لمن؟ اختلف العلماء فقال هذا الكلام لأهل الجنة لبعضهم البعض يقولون لانفسهم أفما نحن بميتين؟ خلاص الآن لن الموت هذا هو المعنى وهناك ربي ثاني ان هذا الكلام لصاحب الجنه لصاحبه الذي في النار الان يقول فما نحن بميتين ان تبقى خالدا مخلدا في نهر جهنم وانا سأبقى خالدا مخلدا في جنه النعيم هذا افضنا نحن بميتين الا موتنا الاولى التي ذقناها في الدنيا التي ذقناها في الدنيا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذمين هذا الكلام لخاصته أي الذين في الجنة إن هذا لهو الفوز العظيم هذا القول أو هذه الحكاية الآن انتهت يعني هذا القول ليس لصاحب الجنة الذي في الجنة بل هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى مستألفاً وهو يقول ان هذا اي ان الوصول والدخول في الجنه له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لان هذا الكلام لا يبغي اي يقوله صاحب الجنة اليس كذلك لان كل الناس قد دخلوا اما الجنه واما النار والعمل قد انتهى والعمل قد انتهى فهذا الكلام مستنفا من الله سبحانه وتعالى وهو يقول اذا عرفتم ان هناك من سيدخل الجنة وان هناك من سيدخل النار وفي الجنة مثل هذه هذا النعيم الذي ذكرناه لكم فعليكم ان تتنافسوا عليها وعليكم ان تعملوا من اجلها هذا هو المعنى والله اعلم لمثل هذا فليعمل عمل نعم حقا ای <تصفيق> لمغروفون ومنزلون بعمالنا بعد ان مصرنا ترابا وعظاما من الديني بمعنى الجزاء اي انه لا يصدق ذلك قال اي ذلك المؤمن الذي ال... ذلك المؤمن الذي في الجنه هل انتم يا اهل الجنه مضطريون على اهل النار لا اريد لاريكم اريكم ذلك قرين قرين الذي قال لي ما حكيته لكم فقل قال ان هذا هو الرئيس الخارز الذي ما ذكرت أنا قلت إما هذا الكلام من الله مباشرة أو من الملك هذا ما تكفل ولكنه يقول هذا الكلام قال هل أنتم اطلعون لصاحب الذي في الجنة هو, هو يقول لرفقته أي أصحابه في الجنة إذا كنتم تريدون أن تطلعوا على قريني فاتطلع فرآه في سواء الجحيم ولكن هذا رأي الله تعالى فيه شيء من الظرف لماذا لانه لو كانت المساله هكذا لكان الاجدر ان تاتي الايه هكذا فطلعوا لانه يقول لهم تريدون ان تطلعوا فطلعوا فراوه في سواقي الجحيم ولكن الله قال فطلع هو فراهم في سواقي الجحيم فعاده ان هذا الكلام لم يكن منه بل كان من الله او من ال ملکی فعیمتم ولا لا فاطلعا على اہل النار فرطاہو فی سواء جتیم في وسط النار. في وسط نار فسمی الوسط سواء لإستواء المسافر فعیمتم لماذا سمی الوسط سواء لانت المسافر من کلا جانبين تكون مستوئا فعیمتم ان كثرت الدين لا تهلكني بالصدق ايا على الايمان بالبا يقال ارى فلان فلان الى اهلكم ورضى فلان اردى من باب رضى الى هلك الروحاني لازم لازم من باب رضى والمتعدي من باب الافس لكنت من المحضرين أي من الذين أفضروا للعذاب مثلك مثلك ومثل أعذابك وأفضر لا يستعمل عند الإطلاق إلا في الشعر عند الإطلاق أي بدون القيد إذا قلنا هو محضر في الجنة فهذا هو القيد فقد يأتي إذا كان هناك قيد بمعنى الخير ولكن إذا استعملنا المحضر بدون أي قيد ووصف فهذا لا يطلق إلا في الشعر أي فلان فهذا هو أما بدون فلا إلا بمعنى نحن أي نحن في هذا القدر پیر اگر کوئی صاحب آنا چاہے آپ سچ میں سے تو ہم دس بیس سے میں شاء الفاتحہ شروع کریں گے اس میں ریڈنگ ہی ہوگی نہیں کہ ہم اس کی ترجمہ کریں بالکل بلکہ زیادہ پڑھ سکیں عربی میں ہاں آگے وضاحت بھی دیکھ لیں گے تو یہ ہوگا کوئی آپ موجود رہیں آپ بھی ضرور آئیے جو ہاسٹل والے ہیں وہ تو آئیں چاہے وہ نہ بھی پڑھیں لیکن کم از ان کے سامنے کے ہو تو ان کو فائدہ ہی ہوگا دیکھ تو رہے نا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوتے پڑھا جا رہا تھا ہے آپ بھی ادھر ہی ہوں گے ادھر ہی ہوں گے اچھا ہوں گے نا. تو آپ سوچ لیں مرضی کمپلسری نہیں آپشنل کیا وہ پانچ دن جو ہے وہ ان پروگرام ہے جو بھی آنا چاہے تو مسجد میں بیٹھ کے کلاس کلاس نہیں چلو نے کہا کلاس میں بیٹھتی ہے مسجد میں بیٹھ جائے گا